شروع کرتے ہیں آج کا پہلا سوال میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں دیکھتے ہیں آج کا سوال کا جواب سب سے پہلے کون دیتا ہے جی سوال میرا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ مصب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کس بیٹے سے ان ہے حضور صلی اللہ وسلم کا سلسلہ کے کس بیٹے سے ان تک جا کر ملتا ہے حضور ارے سمان جاگ رہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت اسماعیل علیہ سلات آمین بھائی سبحان اللہ آمین بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے سبحان اللہ جناب یہ لیں اسی خوشی میں آپ کے یہ ون تھاؤزینڈ ڈالر یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ اس اچھے سے جواب کا 1000 ڈالر یہ میری طرف سے ہے اس سے آپ ایک اچھا سا لیپ ٹاپ خرید لیجیے گا ٹھیک ہے تو بہت اچھا جواب آج کا بہترین جواب دیا انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام آہ... کا جو, س... جو ہے نا وہ جا کر ملتا ہے سلسلہ مسد اچھا یہ بتائیے کہ حضرت ہاشم کون تھے حضرت ہاشم کون تھے حضرت ہاشم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کون تھے حضرت ہاشم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کون تھے اچھا, فیشن کھا رہا ہے اچھا جی ایک صاحب ہے ٹھیک ہے ہاں جی ابھی تک جواب نہیں آیا حضرت ہاشم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پر تھے سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ وا جناب واہ سوانا بھائی کا جواب درست ہے سوانا بھائی کو اسی خوشی میں بی ایم ڈبلیو گاڑی توحفے میں دی جاتی ہے یہ لیں یہ بی ایم ڈبلیو آپ کی ہوئی بہت اچھا آپ نے جواب دیا بہت مشکل سوال تھا اور آپ نے ماشاءاللہ بڑی آسانی سے جواب دیا اسی لیے میں آپ کو اتنا قیمتی تحفہ دے رہا ہوں یہ بی ایم ڈبلیو گاڑی آج سے آپ کی ہو گئی سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ اللہ اچھا جناب یہ بتائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نصب کون سی پشت سے حضرت عبراہیم علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نصب کون سی پشت سے حضرت اسماعیل علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے جی کیا یہ مجھے تو ابھی کباب چاہیے بھائی کباب کیا ہوتا ہے کباب کیا ہوتا ہے سیونٹی نہیں جناب یہ آپ کا صحیح آنسر نہیں ہے پشت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے پشت کہیں گے آپ اسے انگلش میں پتہ نہیں کہیں گے نسل کون سے سلسلے سے جا کر ملتا ہے کتنے میں سلسلے سے یعنی ان کے والد یہ ان کے والد یہ نمبر ایک نمبر ایک ان کے دادا نمبر دو ان کے پردادا نمبر تین پردادا کے والد نمبر چار اس طرح سے لیٹ می گو گیٹ مست کر لو کرتاب کتابیں دیکھو پڑھ رہا ہے یہ دیکھو یار یہ تو چیٹنگ کر رہا ہوں بھائی یہ تو اپنی یادداشت پر آپ جواب دو یہ تو چیٹنگ کر رہا ہو کتابیں کھول کھول کے جواب دے رہا ہو یار دوسرے لوگوں کی حقل بھی کرو نا بھائی عمران بھائی نے اگر کتاب کھول لیتا عمران بھائی کے پاس ہے یہاں تو کچھ جواب دے نہیں سکے گا تو عمران بھائی کے علاوہ تو کوئی جواب دا کے عمران بھائی کے پاس دے. اس لیے آپ بتائیں جناب کون سی پشت ملتا ہے کون سی میں پشت جو بتا دے گا اس کا جواب تو اس کے لیے تو جناب زبردست قسم کا تحفہ دوں گا میں اس کو چلے عمران بھائی آپ بتا دیں جواب عمران بھائی اگر آپ ہیں تو آپ بتا دیں کون سی پشت سے جو ہے وہ ملتا ہے عمران بھائی روم میں ہے جا کر بسکٹ کھا رہے محمد صلی اللہ نہیں جناب یہ ملتا ہے جا کر اکسٹھو پشت سے سکسٹی ون اکسٹھویں پشت पुष्ट اب لکھ دیا ہمارے عمران بھائی نے اکسٹھویں پشت پہ جا کر ملتا ہے اچھا یہ بتائیے کہ حضرت عبد المطلیب کے کتنے بیٹے اور کتنی بیٹیاں تھیں حضرت عبد المتلیف کے کتنے بیٹے اور کتنی بیٹیاں تھیں ٹوٹل بتا دیں چلے ٹوٹل کتنے تھے ٹوٹل کتنے تھے اس کا جواب جو ہے وہ جو ہے نا وہ دس سے لے کر بیس کے درمیان ہے دس سے لے کر بیس کے درمیان ہے ٹوٹل بتا دیں بیٹے اور بیٹیاں ملا کر کتنے تھے حضرت عبد المختل کے پندرہ جی اور دس سولہ چلے جی لگ گیا تک مسلمہ بھائی کا تکا لگ گیا ہے اب چونکہ انہوں نے تکا لگایا ہے اس لیے تکے کے مطابق ان کو گفٹ ملے گا اور یہ گفٹ ہے ان کے لیے یہ بھی گفٹ خیر کوئی معمولی گفٹ نہیں ہے بہت اچھا گفٹ ہے یہ یہ ہے کول مسلمہ بھائی کے لیے بہت اچھا ماشاء اللہ آپ نے تکہ لگایا ہے اس تکے کے بدلے یہ جو ہے آپ کو یہ میں گفٹ دے رہا ہوں قبول فرمائیے ٹھیک ہے اچھا جی آگے یہ بتائیے حضرت پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا کیا اس میں گرامی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا کیا اس میں گرامی تھا پورا نام بتائیے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا کیا اس میں گرامی تھا چلے آپ صرف نام بتا دیں پورا نام نہ بتائیں اچھا نام ہنٹ میں دیتا ہوں نام آتا ہے اس سے ارے واہ سبحان اللہ طالب دیدار مصطفہ بھائی نے دیدار مصطفیٰ اللہ سبحان اللہ آپ کو اسپیشل گفٹ ہونا چاہیے یہ. یہ جی ایم نائن ہنڈریڈ ابھی نوکیا کا نیا موبائل آیا ہے تقریباً پچپن ہزار روپے کا ہے یہ میں آپ کے گفٹ کر رہا ہوں یہ ہنڈریڈ یہ نوکیا کا ابھی آیا ہے بالکل موبائل ہے 55,000 فائیو کا ہے یہ جو ہے یہ میں آپ کو گفٹ کر رہا ہوں طالب بھائی یہ میری طرف سے آپ قبول فرمائیں ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے جواب دیا فاطمہ بنت عمر اچھا یہ بتایا طالب بھائی یہ نے کتاب ہے یہ کون سی کتاب آپ نے کھولی ہوئی ہے ہاں جی آپ یہ بتائیں آپ نے کون سی کتاب کھولی ہوئی ہے گریس کے بادشاہ صاحب یہ یہاں پر کیم الاؤ نہیں ہے ویب کیم تو آپ اپنا ویب کیمپ بند رکھے بڑی مہربانی ہوگی آپ کی ٹھیک ہے تو یہ تھوڑی بتایا جاتا ہے اچھا یہ نہیں بتایا جاتا نو بو اچھا اگر ہاں یہ کہہ رہے بھائی کول اگر آپ کو جواب نہیں آتا اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کو بھی نہیں آتا ٹھیک ہے تو آپ اس طرح کی بات نہ کریں پلیز آپ دوسروں کو بڑی مہربانی آپ اچھا جی یہ بتائیے اللہ تعالی علی محمد اللہ علیہ وسلم حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام وسلام کتنی مرتبہ تشریف لائے جی جناب ری پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا آیا اسی دن احمد مختار آ گیا کیوں بار پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا جواب دیا ہمارے ایسی بھائی نے بالکل صحیح جواب دیا ڈبل بارہ ہزار مرتبہ چوبیس ہزار مرتبہ آئے اور اتنا اچھا آپ نے جواب دیا ہے کہ آج سے میں آپ کو اس روم کا پرمیننٹ ایڈمن بنا رہا ہوں یہ لے یہ ٹوپی میں نے آپ کو دے دی ہے بڑی والی یہ پرمنٹ ایڈمن میں آپ کو بنا رہا ہوں اس روم کا یہ آپ کے لیے بڑی سی ٹوپی ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ آپ اس روم کے پرمیننٹ بلکہ میں سوچ رہا ہوں آپ کو لائف ٹائم جو ہے نا وہ اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازوں سوری آئی مس اٹ فور فون تو یہ میں آپ کو لائف ٹائم جو ہے نا وہ اس کا بنا رہا ہوں ایڈمن اس روم کا ٹھیک ہے ماشاء اللہ نے بہت اچھا جواب دیا اچھا جناب یہ بتائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باس عادت بارہ ربیع نور شریف کو ہوئی بارہ ربیع نور شریف کو ہوئی دن کون سا تھا پہلے کون جواب دے گا ٹو بھائی نے پہلا جواب دے دیا منڈے پھر طالب دیدارے مصطفی بھائی منڈے پھر کول مسلم بھائی منڈے پھر ایزی بھائی پیر ماشاءاللہ سب کے جواب بالکل درست ہے محن اللہ سمے عیسوی کے حساب سے یہ بتائیے کس تاریخ کو ولادت ہوئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنے تاریخ کو ولادت عادت ہوئی جی بیس اپریل ماشاءاللہ اللہ بالکل صحیح جواب طالب دیدار مستفا بھائی واہ واہ آپ اگر یہاں کراچی میں ہوتے تو میں آپ کی پلیٹ رس گلے سے بھر دیتا آپ کی پلیٹ میں رس ملائی سے بھر دیتا میں جو ہے آپ کی پلیٹ جو ہے وہ ربڑی سے بھر دیتا میں آپ کی پلیٹ جو ہے نا فروٹ ٹریفل سے بھر دیتا ہاں کیوں نہیں آ سکتے بالکل آپ آئیے جناب ایڈمن سے آئیے جی جن بابا یہ آپ کا اپنا روم ہے جناب بالکل آئیے جناب یہ لیں آپ کو میں ایڈمن کوڈ دیتا ہوں اس روم کا یہ لیں جی یہ لیں یار آپ تو ہمارے چیف ایڈمن ہیں یار ایسی کیا بات کر دی آپ نے یار یہ لے ابھی آپ آ جائیں جناب آئیے جناب آئیے इसी بہانے آپ کو लगाने لگانے کا بھی موقع ملے گا باؤنس کرنے کا بھی موقع ملے گا اسی بہانے آپ کو جو ہے وہ بینک آپ بین نہیں کر سکتے بین صرف سپر ایڈمنٹ کر سکتا ہے یا پھر روم کا آنر کر سکتا ہے تو آپ ڈاٹ دے سکتے ہیں آپ باؤنس بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ جو ہے وہ بین نہیں کر سکیں گے یہ تھوڑا سا ایک سائڈ افیکٹ ہے لیکن کوئی بات نہیں جناب آپ اس روم کے سرتاج ہیں آپ اس روم کے تاج ہیں آپ اس روم کے شہنشاہ ہیں بادشاہ ہیں ماشاءاللہ اللہ آپ آئیے تشریف لائیے اچھا جی بیس اپریل کو بہت اچھا جواب دیا ہمارے طالب دیدار مصطفہ بھائی نے ماشاءاللہ اللہ طالب دیدار مصطفیٰ بھائی اگر آپ کراچی میں ہوتے نا تو میں آپ کی اسی جواب پر ایک شاندار دعوت کرتا آ, صدیق انکل بھی آتے اور آ, بڑے انکل بھی آتے اور چھوٹے انکل بھی آتے سارے انکل اور سارے میرے بھائی بہن سب آتے ہم لوگ ایک ساتھ سب لوگ کھانا کھاتے فش فرائی میں آپ کو کھلتا میں آپ کو تھائی سوپ پلاتا میں آپ کو چکن چلی رائس کھلاتا میں آپ کو جو ہے وہ بہترین دعوت دیتا آپ کی. لیکن کیا کریں آپ کہاں بیٹھے میں کہاں اٹھاؤں کس طرح سے भाई سے ملاقات کی بعد میں کبھی سدیکت کہاں کر, کیسے کر سکتے ہیں جناب سدیک سے سدیک ملاقات کریں گے تو ہم ملاقات کریں گے کیسے ملاقات کریں گے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ نے محاورہ سنا ہوگا کہ ملا کی دوڑ مسجد تک تو وہی سب ہمارا ہے ہماری دوڑ بھی ہماری شاپ تک ہے شوق سے گھر گھر سے شوق شوق سے گھر گھر سے شاپ تو کولو کے بیل کی طرح اپنی زندگی اسی طرح سے گزر رہی ہے تو اب کیا کرے آدمی کہاں جائے کدھر کہ جائے گھر میں بھی آدمی میری بہنیں بچاری کہتی ہیں سال ہو جاتے ہیں چکر اور یہ اور وہ اور سب کو شکایت ہے جناب اب کیا کریں مٹھائی والا جو ہوتا نا مٹھائی والے کی زندگی آپ کی کوئی نہیں ہوتی وہ صرف لوگوں کے لیے زندہ رہتا ہے لوگوں کو کھلانا ہے لوگوں کو پلانا ہے لوگوں کو خوش کرنا ہے لوگوں کو انٹرٹین کرنا ہے لوگوں کے لیے اس کی زندگی وقف ہوتی ہے یہ ایک اپنی زندگی جو ہے نا وہ پتہ پتے خوشیوں کو جو ہے نا وہ کر کے جو نا لوگوں کو خوش خوشیاں بانٹتا ہے اپنی خوشیوں کا گلا گھونڈ کر جو نا ایک مٹھائی والا لوگوں کو خوشیاں بانٹتا ہے کیا پتا مٹھائی والے کی لائف کتنی ٹف ہوتی ہے تو کوئی نہ عید ہوتی ہے نہ بقرا عید ہوتی ہے نہ رمضان ہوتے ہیں سب کچھ اس کی شاپ پر ہی سب کچھ ہوتا ہے افطاری بھی وہیں پر صرف فہری جو ہے نا وہ گھر پہ کمے کو ملتی ہے جتنے بھی بچے شامل نہیں ہوتے بچے ایسی بات ہے چھوٹے ہیں اب اتنے بڑے بچے نہیں ہیں میرے کہ جن کو اٹھا کر میں ان کے ساتھ سحری کر سکوں اب کیا کریں جناب بس اسی طرح لائف گزر رہی ہے بس دعا کریں اللہ تعالیٰ جو ہے نا بس استقامت دے اور خاتمہ ایمان و عافیت کے ساتھ ہمارے زندگی تو اب کٹ گئی ہے چالیس سال تو گزر ہی گئے ہیں. بونس پہ چلنا ہے کسی کا بھی بلاوا آ جائے اللہ تعالیٰ جب بھی اٹھائے ایمان و وافیت کے ساتھ اٹھائے زندگی کا بس ایسے حساب کتاب ہے اچھا جی یہ بتائیے آپ کا اللہ بلا کرے اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار مدینہ دکھائے حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کس وقت ہوئی کس وقت دن کا رات کا وہ کون سا حصہ تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باز سے ہوئی جی کون سے وقت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باز سے ہوئی صبح صادق بالکل صحیح جواب دیا طالب دیدار مصطفیٰ بھائی نے دیکھیں مارننگ میں اور صبح صادق میں فرق ہوتا ہے کول بھائی مارننگ کہتے ہیں صبح کے وقت کو اور صبح صادق کہتے ہیں جب رات جا رہی ہوتی ہے اور مڈ وہ مڈ کا وقت ہوتا ہے رات اور دن کا درمیانی حصہ رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے یعنی صبح آنے والی ہے اور رات جانے والی ہے اس کے جو درمیانی حصہ ہے نا اس کو کہتے ہیں صبح صادق کیونکہ صبح میں بھی ضد کی ہوگی اللہ کی بازہ یا اللہ ان کو میرے وقت میں بھیج اور رات میں بھی ضد کی ہوگی یا اللہ ان کو میرے وقت میں بھیج تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی بات رکھتے ہوئے جو ہے شاید یہ فرمایا چلو میں تم دونوں کی جو نا اس کے لیے خوشی کے لیے میں اپنے محبوب علیہ السلاط والسلام کو اس وقت بھیج دیتا ہوں کہ جس میں تمہارا بھی حصہ ہو جائے اور تمہارا بھی حصہ ہو جائے تو اس لیے وہ درمیانی حصہ ہے وہ مارننگ نہیں ہے نہ وہ نائٹ ہے نہ وہ مارننگ ہے وہ صبح صادق ہے ٹھیک ہے صبح صادق ڈونٹ بی سو اتنی ہارڈ انگلش آپ میرے ساتھ بول میں تو صرف جناب انٹر پاس ہوں میں کوئی نہ ایم ایس سی ہوں نہ بی ایس ہوں نہ پی ایچ ڈی ہوں نہ میں نے کوئی جناب کوئی بڑی بڑی میرے پاس ڈگریاں ہیں میں صرف انٹر پاس بھی پتہ نہیں کہہ سکتے مجھے نہیں کہہ سکتے آپ اتنی ہارڈ انگلش لکھ رہے ہیں یہاں پر ڈونٹ بی سو اسٹرکٹ اینڈ اسپیسیفک مائی گاڈ اللہ اکبر تو یہ جناب درست جواب جو ہے وہ کس کا ہے درست جواب ہے طالب دیدار مصطفیٰ بھائی کا علی سیونٹ سکس نائنٹی ٹو بھائی بھی تشریف لے آئے السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں خیریت سے ہیں طبیعت ٹھیک ہے مزاج شریف ٹھیک ہے آپ کے سب گھر والوں کو میرا سلام عبدالقادر انکل کو بھی میرا سلام اور یہ جناب یہ 52 انچ کا یہ ایل سی ڈی مانیٹر ہے یہ میں آپ کو اس تحفے میں دے رہا ہوں اس جواب جو آپ نے دیا ہے اس کے بدلے یہ میں 52 انچ کا یہ ایل سی ڈی مانیٹر ہے بلکہ ایل سی ڈی تو پرانی چیز ہو گئی یہ ایل ای ڈی مانیٹر ہے ایل ای ڈی جو ایل سی ڈی کے بعد جو نئی ٹیکنالوجی آئی ہے اسے کہتے ہیں ایل ای ڈی یو نو ایل ای ڈی دس از ویری لیٹسٹ ٹیکنالوجی تو ایل ای ڈی ٹیکنالوجی ہے یہ اور یہ 52 انچ کی ہے اس میں آپ مدنی چینل دیکھیے گا انشاءاللہ یہ اللہ کبھی نہیں لگتا ارے یار اسے کہتے ہیں نا آنکھ والے آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دی کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے آپ کو کیا نظر آئے گا اس میں جناب آپ کو کیا پتہ چلے گا اس کی حقیقت کو اس کی حقیقت کا کیا پتا سخی لگ رہے ہیں حسان بھائی آج آپ بہت سخی لگ رہے ہیں جی الحمدللہ میں شروع سے سخی ہوں الحمدللہ للہ بات نہیں ہے آج کیا میں شروع سے سخی ہوں الحمد سرکار کا کرم ہے اچھا جناب علی نیکسٹ کوشچن میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مبارک کتنے دن بعد کس نے رکھا کتنے دن بعد کس نے رکھا ماشاءاللہ اللہ سنی ٹائیگر سب آئے تھے چلے گئے کوئی بات جی حضرت عبد نے رکھا ماشاءاللہ سبحان اللہ آج تو جناب یہ روم کو لوٹ لیا ہے ہمارے طالب ادارے مستفی بھائی نے روم کو لوٹ لیا ہے آج ان کے آگے کسی کی نہیں چل رہی یہ سب بالکل ان کے آگے ایسے ہو گئے بالکل جیسے سب کو سب کے جسم جو ہے سن ہو گئے کوئی, کوئی ہاتھ نہیں ہلا پا رہا ہے کوئی اپنی انگلیاں کی بورڈ پہ چلا نہیں پا رہا ہے سب کے دماغ ایسا لگ رہا ہے جیسے ماؤف ہوگا پر کوئی تعویذ انہوں نے گاڑا ہے یا پتہ نہیں کیا کیا ہے تو بھائی بک بند کر دی یار یہ بدگمانی نہ کریں پلیز یار رضا بھائی یہ آپ پر بدگمانی جو نا جستی نہیں آپ پلیز بدگمانی نہ کریں یار یہ بہت انٹیلیجنٹ ہے ہمارے طالب دیدارے مصطفہ بھائی ایسی بات نہیں ہے یار کلاس میں بھی ہمیشہ فرسٹ آتے تھے آپ پوچھ لیں ان سے ٹو طالب بھائی کلاس میں آپ فرسٹ آتے تھے نا ہمیشہ یہ تو نہیں فرسٹ یہ تو نہیں ہو سکتا اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں یہ بھائی یہ کہہ رہے ہیں ہم کتاب تو بند نہیں کر سکتے اس کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں لیکن انہوں نے ابھی اس وقت کتاب نہیں کھولی ہوئی ان کی یادداشت ان کی میموری ان کی سٹڈی ان کی جو ماشاء اللہ معلومات ہیں جو ان کی انفارمیشن ہے جو ان کی ماشاء اللہ ریسرچ ہے جو ان کی ماشاء اللہ اس میں جو ان کی اتنی زیادہ ان کی انوالومنٹ ہے جس کی وجہ سے آپ اس کا ریزلٹ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت سب سے اوپر ہے سمجھ رہے آپ سب سے ٹاپ پر ہیں ماشاء یہ اور انہوں نے سب کے جناب جو ہے نا وہ چھکے چھڑائے ہیں اس وقت تو انہوں نے جناب سب کی بولتی بند کر دی ہے ماشاء تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں ان کو یہ ایسی بات نہیں ہے طالب دیدار مصطفیٰ یہ کوئی ایسے یہ کوئی خواہش اور تمنا جو ہے وہ کیوں ہے بھائی ان کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جب ہی تو اتنی بڑی خواہش ہے نا طالب دیدار مصطفیٰ یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے یار تو نہیں نہیں میں بدگوانی والی بات بھی جو نا میں مذاق میں ہی کر رہا ہوں عمران بھائی سمجھتے ہیں میری بات کو آپ لوگ یار ایکسپلینیشن نہ کیا گیا یہ عمران بھائی اور ہمارا آپس کا چلتا ہے ہمارے لنگوٹی ہیں یہ لنگوٹی تو نہیں یہ خیر پاجامیے ہیں مسئلہ یہ لنگوٹی یار تو نہیں پجامیے یار تو مسئلے جب اچھے خاصے بڑے ہو گئے اس وقت ہماری دوستی ہوئی تھی ان سے تو ایسی بات نہیں ہے اچھا جی آگے دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں اللہ خیر کرے ایک اور آگے وہ بھی پٹھان ایڈمن آیا اللہ خیر کرے ایسا نہ ہو ذرا سا ہے مل جائے التو جلال آئی والا کو ٹالتو اچھا یہ بتائیں حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائے تھے موسم بہار میں سبحان اللہ واہ بات ہے بھائی ماشاءاللہ اللہ یہ سپرنگ اور یہ سب چیزیں نہیں آتے ہیں آپ اردو لکھیں یار یہ سپرنگ اور ونٹر اور یہ سمر اور, اور فلا یہ سب چیزیں اچھی نہیں لگتے یار. یہ بہار لگے نا بہار سبحان اللہ کیا بات جی موسم بہار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باس ہوئی پیارے آقا علیہ اللہۃ والسلام موسم بہار کو پسند فرمایا دنیا میں تشریف لانے کے لیے سبحان اللہ واہ کیا بات ہے مدینے کی ہستانزا آپ اپنی انگلش امپروو کرو بھائی نہیں کر سکتا نا جناب میں کیا کروں آپ کی طرح میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں نا آپ کی طرح پڑھا لکھا ہوتا تو میں انگلش اپنی امپروو کر چکا ہوتا تو جناب آپ کے اس جواب سے میں جناب میں آپ کو کیا توفر, میرے پاس تو تحفے ختم ہو گئے بالکل یہ نہیں جناب یہ آپ نے ون ملین ڈالر کا آپ نے جو نا وہ جواب دیا ہے ون ملین ڈالر کا یہ نہیں جناب یہ ون ملین ڈالر آپ نے جواب دیا یہ آپ کے لیے میں یہی بیچ کر سکتا ہوں اس کے آگے میں کیا دوں آپ کو اس کے آگے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اچھا جی ہاں پکوڑے بیچنے میں جناب وہ انگلش کا کیا کام صحیح بات جناب پکوڑے بیچنے میں انگلش کا کیا کام پکوڑے بیچنے والے کو انگلش بولنے کی کیا ضرورت ہے اچھا جی یہ بتائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتقال کے کتنے دن کے بعد ہوئی جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با انتقال کے ٹو منتھ یعنی سکسٹی ڈیز 50 ڈیز جی جناب ایک مہینے یعنی تیس دن کے بعد اچھا جی اس دفعہ بھی ہمارا میدان مارا ہے طالب دیدارے مصطفیٰ بھائی نے پچاس سے پچپن دن کی روایت موجود ہے ایک روایت میں پچاس دن ہے اور ایک روایت میں پچپن دن ہے تو یہ جواب بالکل درست ہے پچاس دن ایزی بھائی بھی کافی قریب پہنچ گئے ہیں اگر تھوڑا سا پانچ دن کم کرتے تھے تو ان کا بھی جواب جو ہے نا وہ صحیح مان لیتا میں اور ماشاءاللہ ہمارے جو ہے وہ طالب دیدار مصطفی بھائی نے جو ماشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باس عادت کے حوالے سے جس ماشاءاللہ اچھے انداز سے یہ جوابات دے رہے نا مجھے لگ رہا ہے کہ اس ربی النور شریف میں انشاءاللہ ان کو سرکار صلی اللہ وسلم کا دیدار ضرور ہوگا ان شاء جتنی ماشاء اللہ جذبے سے جتنے ماشاء اللہ جس پھرتی کے ساتھ اور جس جوش کے ساتھ جس محبت کے ساتھ جوابات دے رہے ہیں اور جتنے اچھے جوابات دے رہے مجھے امید ہے اس میں زن ہے کہ پیارے آقا علی صلاحت السلام کا دیدار انشاءاللہ خواب میں ان کو ضرور ہوگا اور اگر ہو جائے انشاءاللہ اللہ رب العزت انشاءاللہ رب العزت انشاءاللہ رب العزت اگر ہو جائے خواب میں دیدار آپ کو سرکار علیہ سلامت و کا تو اس گناہ کا بھی سلام سرکار کی بارگاہ میں عرض کر دیجیے گا اور ہم سب کا سلام ہی سرکار کی بارگاہ میں عرض کر دیجیے گا اور ہم سب کے ایمان کو کہیے گا کہ آپ ہمارے ایمان کے ضامین ہو جائیں یا رسول اللہ آپ ہمارے ایمان کے ضامین ہو جائیں کہ ہم سب کا خاتمہ ایمان اور آفیت کے ساتھ ہو اس دنیا سے جائیں تو ایمان کے ساتھ جائیں اسلام کی نعمت اسلام کی جو ایک تحفہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا اس کو ہم اپنے ساتھ لے کر ہی دنیا سے روانہ ہو تو یہ جو نعمت ہے اسلام کی ایز مسلم ہونے کی مسلمان ہونے کی یہ جو ہے نا بس یہ, یہ عرض کر دیجیے گا سرکار کی بات آپ ہماری ایمان کے ضامن ہو جائیں کے ساتھ ہو اے کاش کہ یہ دعا میری قبول ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ وصل علیہ وسلم اچھا جی ایک اور سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا سوال یہ <تقلت> ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کیا معجزہ رونما ہوا تھا کیا موجزہ رونما ہوا تھا نور جی بھائی لگ رہا ہے گے آگ بشتی سالوں سے جلتی ہوئی بالکل جناب صحیح جواب ہے آتش کدہ فارس کا جو ہزار سال سے جل رہا تھا یکا یک بج گیا ایک ہزار سال سے جو فارس میں جو آتش قدہ جل رہا تھا وہ یکا یک بجھ گیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو اللہ تعالی نے دنیا پر ظاہر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت یہ معجزہ جو ہے وہ رونما ہوا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت کہ ذہن میں نہیں آ رہا اعلیٰ حضرت کا ایک شعر تھا صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آآ آآ ذہن میں میرے آنی رہا وہ مشہور مقصد صلاح و سلام میں ہے یہ شعر یا پتہ نہیں کسی نعت میں ہے لیکن یہ شعر ایک بہت اچھا تھا اسی حوالے سے آتش قدا جو بجھا تھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان شاء اللہ یاد آئے گا اس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ بتائیے حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم علم کی والدہ ماجدہ کا انتقال کس مقام پر ہوا تھا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی تنہا کا انتقال ابوا کے مقام پر ہوا تھا طالب دیدار مصطفیٰ بھائی کا غریب انجیہ بھائی کا دونوں کا جواب بالکل درست ہے پہلے جواب دیا طالب دیدار مصطفیٰ بھائی نے پھر میرے پاس جواب آیا غریب انجینئر بھائی کا ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے کسی کی سکرین میں آگے پیچھے جواب آیا لیکن میرے پاس جو اسکرین کھلی ہوئی ہے اس میں جواب پہلے طالب دیدار مستفی بھائی کا آیا ہوا ہے اچھا یہ ویسے بعدوں کا ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے نا میں میرے سکرین میں ایسا ہوتا ہے کہ جو نا میں میرا جواب پہلے آ رہا ہوتا ہے لیکن پتہ چلتا ہے وہاں پر آپ لوگوں کی سکرین میں کسی اور کا جواب پہلے آ جاتا ہے تو میں ناراض ہوتا ہوں یار میں نے پہلے جواب دیا تھا آپ لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی میرے اسکرین پر پہلے فنا کا جو ہے نا وہ جواب یہ ایسا بعض اوقات ہوتا ہے یہ شاید اس کے مجھے لگتا ہے کہ پال پرابلم ہوتی ہے یا, آ آ یا پھر شاید کنیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے یا شاید کسی اور وجہ سے ہوتا ہے یا جیسے جیسے جیسے یو کے والے ہیں یو کے والے انتہائی تھکا ہوا یو کے والوں کا نیٹ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے سپیڈ کا پرابلم ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ ہو سکتا ہے ٹیکس لیٹ جاتا ہو یا کوئی اور معاملہ ہوتا ہو اس کی وجہ سے یہ جوابات جو نا تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو اس میں اگر میں کسی کا نام لے دوں اور ہو سکتا ہے کسی اور نے پہلے جواب دیا تو مائنڈ نہ کیجئے گا اور آپ میری کمزوری سمجھتے ہوئے اس کو معاف کر دیجئے گا اور اس کو ایسا نہیں سمجھے گا کہ میں کوئی جان بوجھ کر اللہ نہ کرے کسی کو جو ہے نا وہ میں اگنور کر رہا ہوں یا اللہ نہ کرے جان بوجھ کر میں کسی کو جو ہے نا وہ اس کو اہمیت اس کی کم کر رہا ہوں اللہ نہ کرے یہ تو دیکھیں ایک سوالا جو آپ کا سیشن ہے یہ کوئی ذاتی کوئی وہ تو ہے نہیں کوئی کسی چیز کی وہ کہ میں کسی کو صحیح کہوں گا اور کسی کو صحیح نہیں کہوں گا تو اس لیے اس کو مائنڈ نہیں کیجئے گا ٹھیک ہے نا میں نے ایکسپلین کر دیا تاکہ سب کو اس کا علم ہو جائے ایزی بھائی کوئی سافٹ ویئر دیں جو اس مسئلے کا حل کر دیں ہاں ایس سی بھائی کے پاس سارے سافٹ ویئر جو ہے نا یہ موجود ہیں جو بھی آپ کو سافٹ ویئر چاہیے ہوں کسی کا نک آپ کو ہیپ کرنا وہ بھی آپ کو دے دیں گے کسی کو آپ جناب جو ہے نا وہ آپ نے دو چار نیک روم میں لے کر آنے ہوں. Uh, وہ بھی آپ کو سافٹ ویئر مل جائے گا آپ نے بلیک نک سے پاکستان سے آنا وہ بھی آپ کو سافٹ ویئر مل جائے گا اگر آپ نے جناب جنا, کسی کو uh, پتہ نہیں کیا کیا کس قسم کے سافٹ ویئر ہوتے ہیں میرے کو آج تک پتا ہی نہیں چلا کس قسم کے لوگ سنا ہے میں نے کہ کافی اس طرح کے سافٹ ویئر ہوتے ہیں لیکن میں نے آج تک جو ہے نا وہ کبھی اس کو اپلائی نہیں کیا ایک دفعہ میں نے پوچھا تھا بلیک نک سے کیسے آتے ہیں uh, لیکن بلیک نک سے جو انہوں نے میرے کو طریقہ بتایا نا ایزی بھائی نے وہ بھی مجھ سے نہیں ہو سکا میں پینٹو ٹائپ کا آدمی ہوں جناب اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں مجھ سے ان سب چیزیں یہ سب چیزیں مجھ سے تو ہوتی نہیں ہیں یہ ماشاءاللہ یہ لوگ ماشاءاللہ پڑھے لکھے بچے ہیں سارے اور سارے ماشاءاللہ بڑے ماہر ہیں اپنے کاموں میں تو یہ ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے کر لیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آسمین بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں خیریت سے ہیں اچھا جی جو ہے اب آگے بڑھتے ہیں یہ بتا ارے ہاں جواب دیا تھا طالب دیدار مصطفیٰ بھائی نے سبحان اللہ طالب دیدار مصطفیٰ بھائی اب تو میرے پاس سارے تحفے ختم ہو گئے میں آپ کو کیا تحفہ دوں یہ لیں جناب یہ جو ہے نا یہ نہیں یار یہ صحیح نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے کوئی اور تحفہ دینا چاہیے کیا دوں کیا دوں کیا دوں یہ سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا میرے پاس تحفے سارے ختم ہو گئے میں کہاں سے لاؤں تحفہ اچھا جی چلے کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار مدینہ دکھائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے آپ کے علم میں عمل میں عمر میں برکتے دے آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت سے پریشانی سے بچائے اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے یہی میں دعا دے سکتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے آمین سما آمین اور یہ یہ دعائیں اللہ تعالیٰ ہم گناہ گاروں کے حق میں بھی قبول فرما آمین اچھا جی یہ بتائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ صاحبہ کا جب وسال ہوا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی جب حضرت آمنا رضی اللہ تعالی عنہا کا وسال ظاہری زا... ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی چھ سال اس دفعہ ایزی بھائی نے ماشاءاللہ نمبر مار لیا اب پتا نہیں ایسی بھائی نے نمبر مارا ہے یا طالب دیدارے مصطفیٰ نے ان کو موقع دیا ہے یہ مجھے نہیں پتا چل رہا یا تو طالب دیدارے مصطفیٰ بھائی نے ان کو موقع دیا ہے یا پھر انہوں نے نمبر مار لیا ہے ماشاء کوئی نہ کوئی چکر تو مجھے لگ رہا ہے دال میں مجھے کچھ تھوڑا سا کالا کالا سا نظر آ رہا ہے تو شاید انہوں نے طالب دیدارے مستفی بھائی کا اور ایزی بھائی کا گٹھجوڑ ہو گیا ہے یا شاید طالب دیدار مصطفیٰ بھائی نے سنا ہے کہ ایزی بھائی کے بڑے اچھے اچھے سافٹ ویئر ہوتے ہیں تو انہیں کہا ان کو موقع دیا جائے تاکہ یہ بھی مجھے دو چار سافٹ ویئر دے دیں تو یہ مجھے کوئی پالیٹکس لگتی ہے اس کے پیچھے ورنہ اتنی دیر سے ایک بھی جواب طالب بھائی کے علاوہ کسی کا بھی نہیں آ رہا تھا کسی کا بھی نہیں آ رہا تھا یہ پہلا جواب ہے جو ان کا آیا ایزی بھائی کا پہلے تو خیر چلے جو بھی اچھا اچھا ہی نیت ہے اچھی ہی مقصد مجھے لگ رہا ہے اچھا ہی ارادہ لگ رہا ہے مجھے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے تو ماشاءاللہ اب طالب دیدار مصطفیٰ بھائی نے جو ہے نا چونکہ ایزی بھائی کو موقع دے دیا تو ایزی بھائی یہ آپ کے لیے پہلا آج کا پہلا تحفہ میری طرف سے یہ جناب ابھی نوکیا نے ایک نئی سیریز نکالی نیا موبائل نکالا ہے N900 یہ آپ کو میں پیش کر رہا ہوں یہ اس کی قیمت ہے 55,000 فائیو یہ پاکستان میں 55,000 فائیو کا یہ میں آپ کو جو ہے یہ میں, جو یہ میں آپ کو اس تحفے میں دے رہا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ کو بول حقیر سا تحفہ ہے ناچی سا یہ آپ کو بول فرما لے اچھا جی اب اگلا سوال میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور وہ یہ ہے دادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس نے کی حضرت عبد کے ال کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس نے کی حضرت ابو طالب نے واہ جی واہ جی ایک نیا, نیا سامنے آ سبحانی اتاری کا نیا چیمپئن آیا بھائی روم میں ماشاءاللہ یہ اس کا جواب میرے پاس پہلے آ بھائی اپنا ابو طالب نے پھر اس کے بعد دوسرا, دوسرا جواب آیا ایزی بھائی کا تیسرا جواب طالب بھائی کا چوتھا جواب آمین بھائی کا پانچواں جواب کول بھائی کا اور اب جبل نور صاحب آ گئے مجھے لگ رہا ہے ان کے آتے ہی جناب جو ہے نا یہ سب کو پیچھے چھوڑ دیں گے ماشاء اللہ بڑے عرصے کے بعد تشریف لائیں روم میں اور میں تو کافی عرصے کے بعد دیکھ رہا ہوں ان کو تو یہ لگ رہا ہے یہ آئیں گے نا اور آپ آکا دیکھیے گا کیسے دھوز زبرستی کرتے ہیں روم میں اور کیسے سب کو جناب جو ہے نا آگے پیچھے کرتے ہیں لگ رہا مجھے سب کو پیچھے چھوڑ دیں گے لیکن طارف بھائی کو بڑا سخت کمپٹیشن دے سکتے ہیں گھرلے نور بھائی کو اب دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے اور کون جو نا آگے نکلتا ہے تو ماشاء اللہ بہت اچھا جواب دیا ہمارے آپ کے سبحانی اتاری سبحانی اتاری بھائی ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا جواب دیا اور میں آپ سے اتنا خوش ہُوا ہوں اس جاب سے کہ یہ میں آپ کو ٹوئٹا کراؤن کار دے رہا ہوں یہ تھری تھاؤزینڈ اگر آپ دو ہزار دس کا ماڈل لینے جائیں گے تو یہ آپ کو ملے گی ایک کروڑ چالیس لاکھ روپئے کی اگر آپ دو ہزار دس کا ماڈل لینے جائیں گے تو یہ آپ کو ایک کروڑ چالیس لاکھ روپئے کی ملے گی تو یہ میں آپ کو جناب یہ گفٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ آپ کا پہلا جواب جو ہے وہ درست آیا ہے اس لیے میں آپ کو اتنا اچھا تحفہ دے رہا ہوں تاکہ آپ بھی جناب نا آپ کے بچوں کے لیے زبانیں بھائی کے <laughs> <laughs> آپ کے بچوں کے لیے اللہ اکبر اچھا جی نیکسٹ سوال میرا یہ ہے آپ یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا کتنے تھے حقیقی چچا یعنی سگے چچا کتنے تھے تین جی جناب دو تین دو طالب دیدارے مصطفیٰ بھائی نے ہمیشہ کی طرح صحیح جواب دیا دو بالکل صحیح جواب دو حقیقی چچا دو تھے اب نام بھی جلدی جلدی لکھ دیں فٹافٹ کون پہلے جواب لکھے گا سب سے پہلے کون جواب لکھے گا دونوں جواب لکھیں دونوں جواب نہیں نہیں ابو اللہ اب نہیں جناب زبیر اور ابو طالب سبحان اللہ عمران بھائی نے ابن, ابن عباس ابو طالب ابو, ابو تا ابو طالب اینڈ زبیر جی پہلے جواب آیا سزائے رضا بھائی کا ان کا جواب میں درست نہیں مانوں گا اس لیے کہ وہ عمران بھائی کا جواب ہے پہلے جواب میں درست مانوں گا ابو طالب اینڈ زبیر یہ بالکل صحیح جواب دیا طالب دیدار مصطفیٰ بھائی نے سبحان اللہ بہت اچھا جواب دیا طالب دیدار مصطفیٰ بھائی میں ایک دفعہ پھر جو ہے نہیں وہ ان کے سگے چچا نہیں تھے حضرت عباس جو تھے نا سگے چچا نہیں تھے ہم سگے چچا کی بات کر رہے ہیں سگے چچا جو تھے نا وہ دو تھے ایک حضرت زبیر تھے اور ایک حضرت ابو طالب تھے ٹھیک ہے نا تو وہ رشتے کے چچا تھے حضرت عباس لیکن سگے چچا نہیں تھے جو میرے پاس بک میں موجود ہے نا آن ریٹن میری تو اتنی زیادہ بہت زیادہ میری معلومات نہیں ہیں لیکن جو آن ریٹن ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو سگے چچا تھے اچھا یہ بتائیے کہ ٹوٹل چچا کتنے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوٹل کتنے چچا تھے سگے چچا سمیت جتنے بھی آپ کے رشتے میں جو چچا تھے جو لگتے ہیں رشتے کے اعتبار سے جسے آپ چچا کہتے ہیں سات جی جناب اور کون جواب دے گا مین I دس mean لو جی سات آئی مین دس یعنی میں نے کہا میں سات یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دس اس کا یہ کون سا ٹرانسلیٹ کرنے کا طریقہ ہے بھائی سات میرا مطلب ہے دس واہ جی وا سبحان اللہ کیا جواب دیا آپ نے دل خوش کر دیا آپ نے واہ جی وا چڑ بھی میری اور پٹ بھی میری ہاں جی اور کون جواب دے گا نو تھے نو تھے نو نا کیونکہ عبد المطریف کے دس بیٹے تھے نو تھے نا کیونکہ عبد المطریف کے دس بیٹے تھے جی جناب اور کون جواب دے گا یہ <coughs> ٹوٹل <coughs> <total> جو ہے میرے پاس جو فیگر لکھا ہوا آ رہا ہے وہ ابھی تک کسی نے بھی جواب نہیں دیا جس نے ایک دفعہ جو لکھ دیا ہے اس کے بعد وہ دوبارہ اس کا جو جواب مانا نہیں جائے گا جس نے ایک دفعہ جو لکھ دیا ہے نا اب وہ اگر دس دفعہ بھی کچھ لکھے گا تو اس کا جواب نہیں مانا جائے گا اس کا ایک ہی جواب مانا جائے گا میرا یہ والا مینس لے لیں لین جی آپ کا جو پہلا ہے نا سات وہی مانا جائے گا درست باقی آپ کا کوئی بھی درست نہیں مانا جائے گا اب آپ نے ایک دفعہ جو لکھ دیا نا سات وہی آپ کا درست مانا جائے گا اور جو ہے نا اس کے بعد تعلیمی دیدار مصطفیٰ نے نو لکھا ہے ان کا بھی جواب جرست نہیں ہے اور آپ نے ساتھ لکھا ہے یہ بھی جواب جرست نہیں ہے ٹھیک ہے میں ایسے ہی ہوں میں جب میں جیسا بھی ہوں اسٹرک یہ تو یہ تو میرے لیے بول چکے ہیں یو آر سو اسٹرکٹ اینڈ اسپیسیفک یہ کمنٹ میرے لیے وہ بھی پاس کر چکے ہیں کوئی نئی بات نہیں میرے لیے اچھا جی دس ٹھیک ہے نہیں جی دس بھی ٹھیک نہیں ہے گیارہ بالکل صحیح جواب دیا ہمارے ایزی بھائی نے سبحان اللہ لیکن ایزی بھائی کا جواب یہ مجھے نقل لیکن چلے کوئی بات نہیں میں پھر بھی ایسی بھائی کا جواب مان لیتا ہوں ایسی بھائی کا بالکل صحیح جواب ہے گیارہ چچا تھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ نہیں عمران بھائی کا جواب کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے کہ ان کے پاس تو کتاب ہے اور ان کے پاس کتاب نہ بھی ہو تو ماشاءاللہ ان کی ان کا علم اتنا ان کی معلومات اتنی ہے کہ ان کا جواب میں کیا صحیح مانوں ان کے تو ہر جواب صحیح ہے جناب سو so am not paying attention i am busy کوئی بات نہیں جناب آپ بزی ہو جائیں کھانا پکائیں جائیں جائیں جناب جو بھی گھر کے کام کرنے کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے گیارہ کے نام بھی لکھے ہیں چلیے گیارہ کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں چلیں نوٹ کریں حضرت حمزہ حضرت امیر حمزہ حضرت عباس حضرت ابو طالب حضرت زبیر حضرت حارث حضرت حضرت حجل حضرت مقوم حضرت زرار حضرت حضرت کیا نام لکھا ہے حضرت پتہ نہیں حضرت قم لکھا ہے حضرت قسم لکھا ہے کیا لکھا ہے حضرت اور ابو لہاب اور غیدق اب پتہ نہیں میں نے کس کس کے نام کے آگے حضرت لگا دیا پتہ نہیں اس میں سے کتنے ایمان لا چکے تھے اور کتنے ایمان نہیں لائے تھے ابھی بھی وہ پتہ نہیں آہ... کس کے آگے میں نے کو حضرت لگانا چاہیے کس کے آگے حضرت نہیں لگانا چاہیے ابو لہاب کے آگے تو میں نے حضرت نہیں لگایا اللہ کا شکر ہے ابو لہاب بھی حضور کا چچا تھا لیکن وہ خدیث جو, جو تھا وہ ایمان نہیں لایا تھا اس لیے میں نے ابو لہب کے آگے تو نہیں لگایا باقی تو سب کے آگے میں نے جو نا وہ لگا لیا تھا باقی اس میں جو نا اس میں جو ہے نا آ آ اس میں صرف دو کے نام کے آگے حضرت لگا ہے حضرت امیر حمزہ حضرت عباس حضرت امیر حمزہ اور حضرت عباس ان دو کے آگے حضرت لگایا تو اس کا مطلب صرف یہی یہ دو ایمان لائے تھے اس کے بعد کسی کے نام کے آگے حضرت نہیں لگا ہوا اب پتہ نہیں زبیر جو تھے لیکن اوپر تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں انہا لکھا ہوا انہو انہما تو حضرت زبیر بھی میرے خاصے ایمان لائے تھے حضرت زبیر بھی تو ایمان لائے تھے نا تو اس لیے کہ اوپر نام جو دو چچا جو حقیقی چچا ہیں ان کے دونوں کے آگے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین لکھا ہوا ہے تو اس میں حضرت زبیر بھی ایمان لائے تھے لیکن باقیوں کے بارے میں کچھ کنفرم نہیں ہے کہ کون کون اس میں سے ایمان لایا تھا کون کون نہیں لایا تھا اچھا جی یہ بتائیں اچھا آگے ذکر آ گیا ماشاء اللہ اچھا یہ پھر انہوں نے اوپر کیوں لکھ دیا یار حضرت ابو ابو تعلیم حضرت زبیر رضی اللہ اوپر کیوں لکھ دیا انہوں نے یار میرے بات اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے چچا اسلام لائے تھے چلے یہ جواب یہ سوال بھی آگے دو چچا اسلام لائے تھے حضرت حمزہ اور دوسرے کون تھے حضرت حمزہ امیر حمزہ اور دوسرے کون تھے بتائیے حضرت عباس بالکل صحیح جواب دیا طالب دیدار مصطفیٰ بھائی آپ نے اس کے بعد جبل نور بھائی آپ نے ماشاءاللہ دونوں نے صحیح جواب دیا لیکن طالب دیدار مصطفیٰ بھائی کا جواب میرے پاس پہلے آیا اور اسی طرح یہ دو چچا ہیں حضرت حمزہ رہتے عباس یہ دونوں جو ہیں نا یہ ایمان لائے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھا پیارے آکاش صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے کتنے سفر کیے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے کتنے سفر کیے تھے دو سفر کیے تھے ماشاءاللہ اللہ بالکل صحیح جواب دیا جبل نور بھائی آپ نے بالکل صحیح جواب دیا ماشاءاللہ اللہ اور اس بار طالب دیدار مصطفیٰ بھائی کو آپ نے پیچھے چھوڑ دیا اور اس کارنامے پر میں آپ کو جناب اس کیا تحفہ ہوں چلے یہ آپ کو میں 52 انچ کا یہ ایل سی ڈی مانیٹر دے رہا ہوں اس میں آپ مدنی چینل دیکھیے گا تو کیا لگ گیا کہ یار معلومات ہے ان کی بھی نالج ہے ماشاء ایسی بات نہیں ہے تو بات کیا کر رہا ہے عمران بھائی یہ آپ کو لیپ ٹاپ چاہیے چلیں آپ اس کو لیپ ٹاپ بنا لیں تو مسئلہ نہیں آپ اس کو لیپ ٹاپ بنا لیں ٹھیک ہے تو آئی تھنک دیٹ از ناٹ رائٹ تو آپ ایسا کریں آپ اپنی بکواس بند کریں اور آپ خاموشی سے یہاں بیٹھے بدبودار ٹاکر آپ خاموشی سے یہاں پر بیٹھے آپ انتہائی بدبو دار کسم کے ٹوکر ہیں اس لیے میں آپ کو یہ لال ٹیکا دے رہا ہوں اپنی بدبو سمیت جو ہے نا یا تو آپ یہاں سے دفان ہو جائیں یا پھر آپ خاموشی سے یہاں پر بیٹھیں ٹھیک ہے اور بک بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ جیسے گھٹیا اور کمینے قسم کے لوگ بہت دیکھے میں نے پال ٹوک پر اچھا جی چلو دفان ہو گیا مر جائے مردود نہ خاتیہ نہ درود اچھا جی میں شروع میں سوچ رہا تھا کہ اس کو جو ہے نا وہ میں وہ کر دوں لیکن میں نے کہا چلو ایک بیٹھا بھائی بیٹھے رہے تو لیکن جو ہے نا وہ کچھ کہتے نا عزت کسی کو بہت سے لوگ ایسے ہوتے جن کو عزت راس نہیں آتی تو جو ہے نا اس لیے میں نے وہ اپنی وہ کہتا ہے وہ کتے کی دم جو ہے نا اگر سو سال بھی آپ نلکی میں دبا کر رکھیں جب نکالیں گے نا ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہے گی وہ یہ حال ان دیو بندی وادیوں کا ہے کہ کتے کی دم ہے یہ سارے کتے کی دم یہ پھر بھی جو ہے نا کچھ نہ کچھ بکواس کچھ نہ کچھ غلاظت کچھ نہ کچھ گستاخی کچھ نہ کچھ جو ہے نا کچھ گندگی جو ان کا نظریے میں ان کے عقیدے میں ان ہر چیز میں ان کی رچا بسا ہوا ہے نا اس کا اظہار ضرور کر دیتے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے آئی ہیٹ ڈیم آل ایڈیٹس اچھا جی نیکسٹ سوال ہم کرتے ہیں آپ سے نیکسٹ سوال انشاءاللہ شاء تعالیٰ آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہے یہ بتائیں وہ جو دو سفر آپ نے فرمایا تھا دو سفر جو ہے وہ کیے تھے وہ کس ملک کی طرف کیے تھے اور کس لیے کیے تھے چلو یہ بتا دیں کس ملک کی طرف کیے تھے ملک شام سبحان اللہ بادشاہ سبحان اللہ بے شک بالکل صحیح جواب دیا آپ نے ملک شام کی طرف یہ دو سفر کیے تھے اور تجارت کے سلسلے میں کیے تھے بالکل صحیح جواب دیا آپ نے دونوں جواب بالکل درست ہے یا یہ حاجی پرویز مشرف یہ وہ تو نہیں ہے اپنا دریاب تو نہیں ہے لانتی یہ حاجی پروید مشرف یہ, یہ وہ دریاب لانتی تو نہیں ہے نا ہاں بتائیں آپ نہیں ہے چلے شکر ہے یار شکر ہے شکر ہے بھائی آپ وہ نہیں ہے حاجی پرویز مشرف صاحب شکر ہے آپ جو نہیں ہے ورنہ اگر آپ ڈریاب ہوتے تو میں آپ کو وہ سناتا وہ سناتا کہ آپ کی آنے والی سات نسلیں قدرتی گنجی پیدا ہوتی ہیں ان کی کبھی زندگی میں بال ہی نہیں آتے کبھی ان کی زندگی میں ان کو گنجا کرانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی وہ ساری زندگی گنجے ہی رہتے ان کو ٹنڈ کرانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی چلے کوئی بات نہیں آپ لکی ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ دریاب شیطان جیسے نہیں ہیں اچھا جی چنے جی اپنے اگلے سوال کی طرف آتے ہیں یہ بتائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر کس رنگ کا لباس پہنتے تھے زیادہ تر اکثر اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس رنگ کا لباس پہنتے تھے سفید رنگ کا لباس بالکل صحیح جواب دیا سب سے پہلے طارب دیدار مصطفیٰ بھائی کل مسلم بھائی سبحان بھائی جبل نور بھائی بالکل صحیح جواب ماشاءاللہ اللہ سب کا صحیح جواب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سفید رنگ کا لباس بے فرماتے تھے ماشاءاللہ اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ بارک اللہ اللہ تعالی آپ لوگوں کے علم میں عمل میں عمر میں خوب برکتے تھے